یعنی آہستہ آہستہ نے لوگ کی ذہن سازی کریں اور مذہبی لوگوں کو حکومت کے اندر داخل کرے اس حوالے سے آپ کیا جواب دینا چاہیں گے دیکھیں جو لوگ جمہوری راستوں پر چل کر حکومت میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جمہوریت بذات خود اسلام ہے یا غیر اسلام اگر تو جمہوریت خود اسلام ہے تو پھر تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت تو خود ہی غیر اسلام ہے اس لیے اس کے ذریعے تبدیلی لانے کا طریقہ بھی غیر اسلامی ہوا اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کے عوامی نمائندوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہیں تو اسلام کو بطور قانون قبول کریں اور اگر چاہیں تو اسے رد کر دیں اسے منظور کریں یا اسے مسترد کر دیں اسے پاس کریں یا فیل کریں اسلام کے بارے میں کسی کو بھی یہ اختیار دینا ناجائز ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ مکان علی مکمن وکمن کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں اضاق اللہ و رسول امرن کہ جب اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دیں یقون الحم الخیر تو من امرحیم کہ ان کے لیے اس میں کوئی اختیار باقی رہے لیکن جمہوریت اپنے پارلیمانی ممبران کو اس بات کا پورا اختیار دیتی ہے اس میں ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کو پاس کریں یا فیل آپ نے سوال میں ترکی کا حوالہ دیا ترکی میں جس تبدیلی کی آج کل لوگ بات کر رہے ہیں یہ اصل میں ظاہری تبدیلی ہے اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں ترکی میں یہ کیسی تبدیلی آئی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایران میں ایک شخص تھا جو ہم جس پرستوں کا نکاح پڑاتا تھا آپ کو معلوم ہے کہ ایران ایک شیعہ اسٹیٹ ہے ایرانی حکومت کو جب یہ شخص مطلوب ہو گیا اور حکومت نے اسے پکڑنا چاہا تو وہ بھاگ کر ترکی چلا گیا اور وہاں جا کر سیاسی پناہ حاصل کر لی اور اب وہیں اپنا کام بڑے پورا مند طریقے سے کر رہا ہے اور پھر ترکی سے اس کا انٹرویو بھی شائع ہوا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے کہ ایران میں جبر ہے تشدد ہے اور بڑی سختی ہے اور اب میں ادھر آ ہوں تو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے تو یہ وہ تبدیلی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ترکی میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تبدیلی کا طریقہ غلط ہے تبدیلی آہستہ آہستہ لانے کا نظریہ اس جگہ لاگو نہیں ہو سکتا قانونی لحاظ سے تبدیلی ایک ساتھ ہی ہوتی ہے البتہ عملی لحاظ سے تدریجن ہو سکتی ہے تدریج فنفیس تو ہو سکتی ہے لیکن تدریج ف تشریح یہ نہیں ہو سکتی پھر بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم آہستہ تبدیلی لے کر آئیں گے سیاسی جمہوری راستے سے اور پھر اس میں مدینہ طیبہ کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں بھی احکامات تدریجن لاگو کیے گئے تھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی مثال دینا یہاں اس لیے صحیح نہیں کیونکہ وہاں تو اللہ تعالی کی طرف سے احکامات تدریجن نازل ہو رہے تھے اور پھر جو احکامات نازل ہو رہے تھے تو فوراً نافذ بھی ہو رہے تھے اور پھر آپ دیکھیں کہ دس سال میں مکمل امنی تبدیلی آ گئی اور کلی انقلاب آ گیا مگر یہاں تو ستر سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے مگر اب تک تبدیلی کی باتیں ہی ہیں اور عملی تبدیلی نہیں ہوئی لہذا اسلام نافذ کرنے کے لیے جمہوری سیاسی راستہ اختیار کرنا ناجائز ہے اور ایک بڑی غلطی ہے